بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده মেরে محترم भाइयों बहनों और والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ ابو مصعب الله کی کتاب دعوه المقاومه الاسلاميه العالميه يعني درس پہلی فصل تین مہم نکات میں ختم ہوا ہے پہلی فصل میں استاد محترم نے تین نکات بیان کیے ہیں جن میں سے پہلا نقطہ ہے مسلمانوں کی دینی اعتبار سے محرومی اور دوسرا نقطہ ہے دنیاوی اعتبار سے محرومی اور تیسرا نقطہ ہے مسلمانوں پر دشمن کا قبضہ اس پر تفصیلی بحث آ چکی ہے ان نکات کے اخیر میں استاد محترم نے ایک سوال پیش کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی حالت ہے خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد سے اب تک خلافت عثمانیہ انیس سو چوبیس میں ختم ہوئی ہے تو گویا کے دو ہزار چار تک اسی سال کا عرصہ بنتا ہے اس 80 سال کے عرصے میں امت اسلامیہ کی یہی حالت ہے امت اسلامیہ یہ ستر اسی سال سے اسی کیفیت میں تھی کہ گیارہ ستمبر کے دھماکوں نے مسلمانوں اور کفار سب کو بیدار کر دیا تو سوال یہ تھا کہ گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد دنیا میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں تو بطور خلاصہ سب سے پہلے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ حالات مزید خراب ہوئے ہیں اور مسلمان امت کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی انقلاب کی راہیں بھی ہمار ہوئی ہیں تو یہ تمام تفصیلات آگے آپ کے سامنے آ جائیں گی لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے استاد محترم یہاں پر فرما رہے ہیں کہ گیارہ ستمبر کے بعد کے حالات یہ گیارہ ستمبر کے واقعات کا نتیجہ نہیں ہے لئی ابدا نتیجتا نتیجن الحدث المحدود محدود و ان کا یہ اس کے نتائج نہیں ہے اگرچہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ امریکہ جو کہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلواتا ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پینٹاگون کے اوپر سے ایک پرندہ بھی ہماری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا اور جس کو بہت زیادہ غرور تھا اللہ تعالی نے اس کے غرور کو چند مجاہد ساتھیوں اور ان کے اکابرین کی کوششوں کے نتیجے میں خاک میں ملا دیا لیکن یہ سمجھنا کہ اس وقت مسلمان امت کے مسائل میں اور مشکلات میں جو اضافہ ہوا ہے یہ گیارہ ستمبر کے ہم لوگ کی وجہ سے یہ غلط ہے اور بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا جنت بنی ہوئی تھی اور شیخ اسامہ نے یہ دھماکہ کر کے جاننا میں تبدیل کر دیا تو استاد محترم یہاں پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس مرحلے میں اس وقت ہم موجود ہیں دو ہزار کے بعد کا جو مرحلہ ہے نام ہم نے گیارہ ستمبر کے بعد کا اس لیے دیا ہے اس لیے کہ واقعہ بہت مشہور ہے صرف اس لیے دیا ہے اس لیے نہیں کہ یہ اس کے نتائج تو جو حالات اس وقت گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ وف کا الامریکان المریکن و عربین دہم ہے امریکیوں یورپیوں اور ان کے یہودی آقاؤں کے پروگرام کا یہ نتیجہ ہے یہ ان کے منصوبوں کا حصہ ہے اور یہ سب انیس سو نوے سے جو منصوبہ نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے تشکیل دیا گیا ہے اس کے نتائج اور ثمرات ہیں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس وقت دنیا میں روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ جاری تھی War, تو اس وقت یورپ میں امریکی حامی طبقہ نیٹو ہوتا تھا اور مشرق میں روس کا حامی طبقہ وارسو ہوتا تھا کیا تھا وارسو ایک طرف نیٹو اتحاد تھا اور دوسری طرف وارسو اتحاد تھا سوویت یونین روس کے خاتمے کے بعد وارسو اتحاد بھی ختم ہو گیا اور وہ سب کے سب نیٹو میں چلے گئے مشرقی یورپ اور مغربی یورپ سب کے سب نیٹو میں شامل ہو گئے پہلے صرف مغربی یورپ نیٹو میں موجود ہوتا تھا اور مشرقی یورپ کے اکثر علاقے روس میں تھے تو میرے بھائیو سوویت یونین جو کہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا وہ افغان جہاد کی برکت سے صفر پاور میں تبدیل ہوا اور اس کے نتیجے میں مشرقی جرمنی مغربی جرمنی سب ایک ہو گئے دیوار برلن ختم ہو گئی پولش پولینڈ یہ سب ممالک جو ہیں روس کی غلامی سے آزاد ہو کر امریکہ کی غلامی میں چلے گئے اور بہت سارے ممالک یوگو سلابیہ کتنے ٹکڑوں میں بٹ گیا اگرچہ اس سب کا کریڈٹ مجاہدین کو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ دنیا کی سیاستیں ہیں کہ وہ غریب مجاہدین در بدر ہو گئے جنہوں نے پوری دنیا کو پوری انسانیت کو ایک بہت بڑے شیطان جس کا نام روس تھا اس سے آزاد کروایا خیر کوئی بات نہیں ہے شیخ اسامہ بل لادن رحمہ اللہ جس طرح فرمایا کرتے تھے کہ یہ مفادات کی جنگ ہے ہم نے اپنے مفادات لیے انہوں نے اپنے مفادات لیے اور ہمارے مفادات یہ ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑی سلیبی طاقت کو اللہ کے فضل و کرم سے مغلوب کیا اصل میں انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ آپ لوگوں نے تو امریکہ کی خدمت کی ہے روس کو ختم کر کے تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ایک مسلمان شخص تجارت کرتا ہے کافر بھی اس سے سودا لیتے ہیں مسلمان بھی لیتے ہیں تو کافر کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ تاجر وہ کافروں کو ایجنٹ ہے تو ہمیں الحمدللہ فائدہ ہوا اور کفار کو بھی فائدہ ہوا سب نے اپنے اپنے مفاد سب نے اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑی امریکہ کو فائدہ کیا ہوا کہ امریکہ کا مقابل ختم ہو گیا امریکہ کے مقابلے میں جو سپر پاور دوسرا موجود تھا وہ دنیا سے غائب ہو گیا اور دنیا میں صرف ایک طاقت جو کہ امریکی اور یہودی ہے یہ باقی رہ گئی اللہ تعالی کی طاقت کے بعد اللہ دری العالم جو کہ پوری دنیا کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں بس ایک طاقت یہ رہ گئی ہے جسے جو کہ اپنے آپ کو آج سپر پاور کہلواتی ہے تو استاد محترم یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو یہاں پر عنوان لگایا ہے کہ ستمبر کے بعد مسلمانوں کے حالات اس کا مقصد صرف ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے اس کا مقصد وہ نہیں ہے جو کہ امریکہ چاہتا ہے امریکہ پوری دنیا کو یہ اطمینان دلاتا ہے اور پوری دنیا کی یہ غلط تربیت کرتا ہے کہ جو کچھ اب ہوا ہے یہ ان دہشت گردوں کے حملے کی وجہ سے ہوا ہے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے یہاں پر ہمارا مقصد ایک تاریخی واقع کی طرف اشارہ کرنا ہے خلاص استاد محترم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرا دعویٰ ہے کہ یہ گیارہ ستمبر کے واقعات کے نتائج نہیں ہیں بلکہ یہ یہودیوں سہیونوں صلیبیوں کے پروگرام کا ایک تسلسل ہے ان کا ایک منصوبہ ہے اور اس منصوبے کا ایک تسلسل ہے خلاص اور اس کے لئے استاد محترم کئی دلائل آپ کے سامنے آپ بیان کریں گے زمینی حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے یہاں پر ایک اور بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ اصل میں شیخ اسامہ رحمہ اللہ کو ملامت کا نشانہ بناتے ہیں کہ اگر وہ یہ گیارہ ستمبر کے کام نہ کرتے تو شاید ایسا نہ ہوتا اور شاید ویسا نہ ہوتا یہ اس کا بھی جواب ہے اصل میں آپ حضرات کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ انیس سو نوے سے اخبارات میں اور ذرائع ابلاغ میں صہیونی منصوبے یہودی منصوبے منظر عام پر آ چکے ہیں کہ وہ فلسطین پر اپنا قبضہ مکمل کرنا چاہتے ہیں اور مسجد اقصا کو نعوذ باللہ گرا کر حیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور جو فلسطینی یہودیوں کے زیر تسلط علاقوں میں رہ گئے ہیں ان کو نکالنا چاہتے ہیں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بہت سارے عرب اسرائیل کی بہت سارے عرب اسرائیل کے زیر تسلط رہتے ہیں اور اسرائیل اپنے پڑوسی عرب اور مسلمان نام نہاد مسلمان حکمرانوں کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے اس منصوبے کا اعلان ہسپانیا کے دارالحکومت میڈریڈ میں انیس سو اکانوے میں ہوا ہے یہ کوئی خفیہ باتیں نہیں ہیں اور 11 ستمبر کا واقعہ تو ہزار ایک میں ہوا ہے بات مار رہی ہے اس کے علاوہ دوسری دلیل یہ ہے کہ امریکہ نے جو آج عراق پر حملہ کیا ہے عراق کے پٹرول کے کنویں پر قبضہ کیا ہے اور وسطی ایشیائی ریاستوں پر جو امریکہ اپنا کنٹرول چاہتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ منصوبہ تو 1973 کا ہے جب امریکہ کے صدر جمی کارٹر نے خصوصی کمانڈو فورسز تشکیل دی تھی خصوصی کمانڈو دستے تشکیل دیے تھے تاکہ وہ عرب ممالک اور وہاں موجود تیل کے کنو اور وسط ایشیائی ریاست اور وہاں موجود تیل گیس اور معدنیات کے ذخائر پر قبضہ کرے یہ تو سیونٹی تھری کا منصوبہ ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ اور گیارہ ستمبر کا واقعہ تو 2001 ایک میں ہوا ہے تو یہ ان کے منصوبے ہیں جنہیں وہ آہستہ آہستہ عملی جامہ پہنا رہے ہیں